فازن بسم اللہ سیدان السلام علیکم خواتین اسپیشل خوابوں کی تعبیر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد اقبال حاضر خدمت ہے آج جب میں اس پروگرام میں آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب ان کی فضیلت کے اعتبار سے کون سا واقعہ اس سے ابتدا کروں تو اچانک میرے ذہن میں حضرت ربیہ بن کاب رضی اللہ تعالی انہوں کا واقعہ آ گیا غلاموں کی کیا شان ہوا کرتی ہے آقا کی کیا شان ہوا کرتی ہے اس واقعے سے یہ بات مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے لینے والے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں کس سے لے رہا ہوں اور دینے والا یہ جانتا ہے کہ مجھے اللہ نے کیا کچھ عطا کیا ہے اور میں کیا کچھ دے سکتا ہوں علاما سے اللہ تعالی مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کا فرمان ہے لیکن ناظرین اس فرمان کی روشنی میں حضرت ربیعن کاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے واقعہ کو اگر دیکھیں تو بات مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تحجد کے وقت حاضر ہو کر وضو کا پانی پیش کیا کرتے تھے ایک رات رحمت جوش میں آتی ہے ایک رات کرم جوش میں آتا ہے ایک رات عطا جوش میں آتی ہے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ سل یا ربیہ اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے اب ناظرین ربیہ بن کاب رضی اللہ تعالیٰ انہو اگر ہم جیسے گناہگار ہوتے ماض اللہ سیاہ ہوتے ماض اللہ دنیا دار ہوتے تو ممکن ہے دنیا کو مانگتے ممکن ہے یہ کہتے کہ سرکار مجھے تو دھرم و دینار چاہیے مجھے تو دنیا کی دولت چاہیے دنیا کی شہرت چاہیے دنیا کی عزت چاہیے ارے بڑا اچھا سا مکان چاہیے بڑی اچھی سی زندگی چاہیے لیکن غلام کو پتا تھا کہ آقا نے پوچھا ہے آقا نے سوال کیا ہے آقا نے فرمایا ہے کہ اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے تو غلام جانتا تھا کہ اب جو میری زبان سے نکلے گا جو میں مانگ لوں گا جو اپنے دامن کو پھیلا کر میں سوال کر لوں گا اور جو اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر میں درخواست کر لوں گا وہ درخواست میری رد نہیں ہوگی وہ سوال میرا رد نہیں ہوگا وہ جھولی جو ہے وہ خالی نہیں لوٹائی جائے گی وہ ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جائیں گے ناظرین سوال ہوتا ہے سوال کیا ہوتا ہے سوال, ہوتا ہے سوال ہوتا ہے کہ سرکار جس انداز سے آپ نے مجھے دنیا میں اپنے غلاموں میں اپنے خدمت گزاروں میں شامل کیا ہے مجھے جنت میں بھی اپنے خدمت گزاروں میں شامل فرما اب یہاں پہ ناظرین آ کر ایک توقف ہے توقف ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے وہ لوگ جو علم کی بنیاد پر شعور کی بنیاد پر فکر کی بنیاد پر فلسفے کی بنیاد پر بات کرتے ہیں وہ شاید یہ بات کرتے ہیں کہ صاحب سرکار نے کیا جواب دیا ہوگا سرکار کے پاس معذ اللہ دینے کو کیا تھا یا وہ کیا دے سکتے تھے لیکن جو عشق کی مستی میں مست ہوتے ہیں اور جنہوں نے عشق کی میں کو پی رکھا ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ سرکار نے جب فرما دیا کہ اندما انا عاصم و اللہ بے شک اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں تو اس بات کو جانتے ہیں کہ سرکار اب جو چاہیں گے عطا کر دیں گے اب سرکار جس انداز سے چاہیں گے عطا کر دیں گے اور سرکار جب چاہیں گے عطا کر دیں گے تو جواب کیا ملتا ہے ناظرین جواب یہ ملتا ہے کہ اے ربیا یہ تو ہم نے تجھے عطا کر ہی دیا اب مانگ اور کیا مانگتا ہے ذرا غور کیجئے ناظرین کہ دنیا میں خدمت گزاری ہے اور ایک آخرت کی خدمت گزاری ہے ایک اس ہی دنیا کے اندر رہ کر سرکار کی خدمت کی جا رہی ہے اور ایک اس دنیا میں رہ کر سرکار کی خدمت کی جا رہی ہے مانگنے والے کو پتا تھا کہ سرکار کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے اور جنت الفردوس میں بھی سب سے زیادہ اعلی درجہ ہے اب مانگنے والا یہ بھی جانتا تھا کہ میں جنت الفردوس میں جب سرکار کی خدمت گزاروں میں شامل ہوں گا تو بے شک مجھے ان کا قرب نصیب ہوگا اعلی درجہ نصیب ہوگا تو دینے والے نے بھی پھر کسی بھی پسو پیش سے کام نہیں لیا کسی بھی بخل سے کام نہیں لیا بلکہ فرما دیا کہ ایریا یہ تو ہم نے تجھے عطا کر ہی دیا اب مانگ اور کیا مانگتا ہے ناظرین سرکار سے اپنے ربط کو قائم کریں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی جھولیاں کو پھیلا کر کھڑے ہو جائیں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کھڑے ہو جائیں اور تصور ہی تصور میں سرکار سے درخواست کریں کہ سرکار ہم گنگاروں سیاح کاروں بدکاروں پر اور ہم جیسے خالی جھولی والوں پر ہم جیسے خالی ہاتھ والوں پر بھی اپنا کرم فرما دیں تاکہ ہماری جھولیاں بھی بھر جائیں اور ہمارے ہاتھ بھی بھر جائیں آئیے مل کے دور پاک نظرانہ پیش کرتے ہیں اللہ و مولانا محمد و, و بارک وسلم و سلی آپ کے ہمارے ہم سب کے عرض العزیز ممتاز محبت حافظ قرآن قاری قرآن محترم جناب مفتی سہیل رضا امجدی صاحب ہمارے ساتھ رشید فرما ہیں شامل کرتے ہیں یورپ اسپیشل کے پہلے کالر کو دیکھیں ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السلام بھائی مفتی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں ٹیکسی سے بات کر رہی ہوں ٹیکسز امریکہ سے بات کر رہی ہیں فرمائیے جی مجھے مفتی صاحب سے دو خواب بتانے ہیں ایک تو خواب یہ ہے کہ میں اکثر دیکھی ہوں کہ یہ سب بہت بڑا جواب ہوتا ہے مجھے ہاتھ کاٹ لیتا ہے ایک بار سے دیکھتی ہوں کہ کاٹ لیتا ہے میرے <im États> خون بھی نکلتا ہے جب میں اٹھتی ہوں تو مجھے شیر ہوتا ہے جیسے ہلکا سا ڈرس تھا اچھا <im> ٹھیک ہے نا اور ایک تمہیں دو دن پہلے خواب لکھا ہے ایک خواب سے دو پورشن ہیں <im> <im> ایک میں دیکھتی ہوں میں میرے جو میرے تین بچے ہیں اور میں دیکھتی ہوں کہ جیسے میرے سے ہی جیسے میری شادی ہو رہی تھی جیسے میں بہت کم ہوا جیسے میں اور ڈریس میں دیکھتی ہوں میں اپنے کو میں جیسے میری شادی, ہو شادی ہو ہوتی ہے ہوتی ہے اس کے تھوڑی دیر بعد میں اس سے تھوڑی دیر پہلے اسی رات کو میں دیکھتی ہوں کہ میری ایک فرینڈ کی تین بیٹیاں ہیں ٹھیک جی ہے مجھے یہ لگتا ہے جیسے اس کی دو بیٹیاں تیسرا اس کے یہاں بیٹا ہوتا ہے میں بڑی خوش ہوتی ہوں اس کو کہتی ہوں ڈسکاؤنٹ ہو گیا نا تمہارے یہاں بیٹا مطلب بہت خوشی ہوتی ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی پریشانیاں وغیرہ تو نہیں ہے ٹھیک اللہ کریم اللہ بہت کریم آپ کا بہت, بہت करी करी बहुं बहुं شکریہ آپ نے کال کی مفتی صاحب آپ کو خوشحد اور سے بہن نے یہ پوچھا کہ اکثر خواب میں بہت بڑا کتا دیکھتی ہیں اور بعض اوقات ایسا بھی دیکھا کہ کتے نے آ کر انہیں جو ہے وہ کاٹ لیا ہے دوسرا خواب اسی کنٹینیوٹی میں ہے اور وہ یہ خواب اپنے آپ کو میرٹ دیکھنا اور تیسرا خواب یہ ہے کہ ان کی فرینڈ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں بچہ ہوا لیکن تینوں خوابوں کو جو ہے جمع کیا جائے تو خاص طور پر دونوں خوابوں میں کنٹینیوٹی بہت زیادہ ہے کہ خواب میں کتا دیکھنا یہ حقیقت میں دشمن ہے اب بڑا کتا ہے تو بڑا دشمن ہے چھوٹا کتا ہے چھوٹا دشمن ہے اب کتے نے آ کر حملہ کیا انہیں کاٹ لیا اس کا مطلب ہے کہ دشمن موجود بھی ہے اور انہیں نقصان پہنچانے کی کوششیں بھی کر رہا ہے اور نقصان پہنچانے میں کامیاب بھی, بھی ہو چکا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں دوسرا خواب دیکھا اپنے آپ کو شادی شدہ دیکھنا تو اگر شادی شدہ عورت اپنے آپ کو خواب میں شادی شدہ دیکھے تو یہ اچھا نہیں ہوتا یہ پریشانیاں ہوتی ہیں غم ہوا کرتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بات جو ہے وہ اچھی نشاندہی کر رہی ہے کہ انہوں نے سفید لباس پیدا ایک بات یہ کہ پریشانیاں ہیں یہ وقتی ہیں مصیبت ہے یہ وقتی ہے لیکن انشاءاللہ اللہ اللہ و تعالی ان کی زندگی میں امن سکون ضرورتیں فرمائیں ان شاء بات جاری رکھیں گے مفتی صاحب ایک کالر بھی شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام میں جناب میں آپ کے ساتھ مسجد نقوبی میں جو ہے انڈر گراؤنڈ جا کے نا مغرب کے اور عشا کی نماز باز ادا کرا رہے ٹھیک ہے اور جو امام خان ہے وہ مکے کے ایمان میں عبد الرحمان لیکن جو ہے میں ان کا نام لے رہا ہوں عبد کے نام لے رہا ہوں جو کے ایمان ہے کے نماز میں نام لے رہا ہوں کے ایمان کا اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا وہاں نماز ختم ہونے کے بعد جو ہے نا ایک کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے وہاں پہ سر پہ جو ہے سفید پتی باندھ رہے تھے اور باندھ کے ناشی ہاتھ میں دی ہے مسافر باندھے جیسا باندھ کے دیے ہلو اور جی اور جو میرے کو ایک خاص پڑا ہے تلیبی مچھلی رکھی ہوئی ہے جس میں کیڑے تلیبی مچھلی رکھی ہوئی ہے اور اس میں کیڑے پڑ گئے ہاں کیڑے کیڑے پسندیاں ہیں ٹھیک ہے بالکل آپ کا خاص سمجھ آیا آپ کا بہت شکریہ آپ نے سعودیا سے کال کی جناب مفتی صاحب ریاض بھائی نے جو ہے یہ پوچھا سعودیا سے کہ مسجد نبی میں نے دیکھا اپنے آپ کو اور انڈر گراؤنڈ ہیں نماز ادا کر رہے ہیں اور یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ مرضد نبوی میں جو ہے وہ مکے کے امام ہیں لیکن میں نام جو ہے مرضد نبی کے امام کا لے رہا ہوں اور اس کے بعد منظر تبدیل ہوتا ہے کوئی بزرگ بیٹھے ہیں سر پر سفید صاف بانتا ہے اور دوسرا خواب ان کا یہ کہ ان کی مسز نے خواب میں تلی ہوئی مچھلی دیکھی لیکن یہ دیکھا کہ اس میں کیڑے پڑ چکے ہیں اب دونوں خوابوں کو اگر ساتھ ملایا جائے تو دونوں خوابوں میں تسلسل یہ ہے کہ مسجد نبوی میں اپنے آپ کو دیکھنا پھر اس کے بعد بزرگ کو بیٹھا ہوا دیکھنا پر سفید آ... کو انہوں نے باندھا ہوا ہے ان کی نظر ان پر جمی ہے اتر بھی دیا جی ہاں اور اطر بھی دیا ہے, ہے دوسرا خواب دیکھیں کہ خواب میں تلی ہوئی مچھلی دیکھی لیکن کیڑے پڑے ہیں اتر اتر پر اتر اتر پر اس کا مطلب ہے کہ نعمتیں موجود ہیں کوئی کام ان کا ہوتا ہوتا جو ہے وہ آخر میں جو ہے نامکمل رہ گیا ہے یا نعمتیں حاصل ہوتے ہوتے انہیں جو حاصل نہیں ہوئی اور دوسرا خواب یہ ہے کہ اگر پریشانیاں ہیں مصعب و آنام ہے اس کی تعبیر یہ سب پر سفید صافہ انہوں نے باندھا ہوا اس کی تعبیر کہ جو مصاحب و علام بالآخر دور ہو جائیں گے اور اللہ عبد العالمین کسی بھی بزرگ کے صدقے کے خاص طور پر یہاں مسجد نبی کا معاملہ ہے تو میں کہوں گا کہ آقا علیہ السلام کے کی ساتھ ان کی تمام پریشانیوں کو حل فرمائے گا میں نے یہ ایڈوائز دوں گا کہ نواز پنجگانہ کے علاوہ آقا علیہ السلط و پر زیادہ سے زیادہ دور پاک ہے آقا قرب کا نظرہ پیش کر رہا ہوں اور السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کون سا کہاں سے بات کر رہے ہیں سر میں یہاں جسب سے بات کر رہا ہوں سعودی عربیہ سے میرا نام محمد شاہ کی ہے جناب جناب میں ایک بار مسجد حرم میں تھوڑا ہوا تھا اس چیز کو تو میں نے فارم میں دیکھا کہ میرے والدہ ہیں اور میں پیر میرے پیر چیڑنے کو بول رہا ہیں اور میں رو رہا تھا ریپیٹ کیجئے گا آپ دوبارہ ریپیٹ کیجئے گا اس بات کو ہم دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کرتے ہیں مسجد حرم میں تھوڑے دکھاوا کر جو ہوا ہے اور ہوا نا <تصفيق> میں مجبور ہوں بریک پہ جانا ہوگا لیکن آپ کی کال انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر صقفے کے بعد خواتین وزرات کیوں ٹائم اسپیشل و کی تعبیر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے دیکھیں جناب دنیا کی کس سے کس ملک سے کس شہر سے اور کس گلی سے اب ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی میری دو باتیں ہیں آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں نارث بول رہی جی فرمائیے جی یہ خام میری سال ہو گیا وہ خار میری یہ ہے کہ میں نے اپنے خام کو بیمار دیکھا تھا ٹھیک ہے جی وہاں اتنی غمہ دار کی تھی کہ ہو رہی تھی میں کہہ رہی تھی کہ اس کو اتنی خدش بیماری لاجی میں کیا کروں گی آپ کو بیمار دیکھا تھا جی آپ جب میں آپ میں دو تین دن ہو گئے میں سوئی تھی آپ میں رات کو کسی نے مجھے اشارہ دیا کہ آپ کی شادی کی جو چوڑی ہے نا وہ اپنے خاؤں پہ اور اپنے بچوں کے اور اپنا نا صدقہ دے دینا ٹھیک ہے جی پھر میں پوچھا میں اس کو کیا کروں گی وہ کہہ رہی تھی کہ ایک اور ہمارے پاکستان میں نا غریب ہے اس کا کام بہت ہوگا اس کو دے دینا نا اس کی شادی میں وہ کچھ کا دے گی اچھا آپ جانتی ہیں ان کو جی جن کو صدقہ دینے کو کہا نہیں سٹکا دینے کو کہا ان کو جانتی ہیں جی جی ان کے ساتھ جنرل پرابلم ہے جی وہ بھی ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ناروے سے کال کیا السلام علیکم السلام السلام میرا نام اشران ہے میں امیرکا سے بول رہی ہوں امیرکا کے کس شہر سے بات کر رہی ہیں فلوریڈا فلوریڈا سے فرمائیے جی میں نے خاص دیکھی کہ میں اپنے گھر پر بیٹھی ہوئی ہوں اور میرے ساتھ ہی کچھ اور بیٹھا ہوا ہے مجھے نہیں پتا کون ہے بس میں نے دیکھا کہ نیچے صاف ہے کوئی ڈیڑھ فٹ لمبا ہوگا بلیک کلر کا تو میں نے کہا کہ چلو یہاں سے چل رہے ہیں تو میں اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف मैं گئی ہوں جیسے دروازے میں سے اینٹر ہو رہی ہوں تو مجھے ایسے لگا میں نے شوز پہنے ہوئے ہے تو مجھے لگا کہ جیسے میرے سلے میں تو جیسے میں نے جوتا میں نے اتارا ہے تو ایک اور سانس نکلا ہے وہ بھی اسی سائز کا ہے اچھا اور میں نے اپنے کم میں سے جیسا کپڑا ہٹایا تو مجھے لگا کہ وہاں پہ کچھ کچھ سی ہوتی ہے تو میں کہہ رہی ہوں میرے ساتھ جو ہے مجھے لگتا ہے میرا بانجا ہی تھا میں کہتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ سانس نے کاٹ لیا ہے کو ایک دم سے نیچ سے بیٹھ کے اس کو سب کرنا شروع کر دیتا ہے سب کر کے اس طرح تھوکنا تھوکتے ہیں جیسے لہر چوج کے اس طرح تو ایک تو میری یہ کھات ہے مجھے ضرور بتائیے گا چیز میری بہن یہ بتائیے اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں دوسرا کام میرا یہ ہے کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میرے ہسبینڈ بھی میرے ساتھ ہیں ٹھیک ہے تو میں کہتی ہوں کہ ایسے جیسے کوئی دھاگا ہوتا ہے جسم سے جیسے کپڑے میں تو دھاگا چاروں پڑوسی شرٹ میں سے اترنا شروع ہو جائے تو میں کہہ رہی ہوں کہ اپنے ہسبینڈ سے کہ دیکھو یہ میں تو اڑ رہی ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ اچھا اچھا ٹھیک ہے وہ پکڑ کے دھاگا توڑ تو دیتے ہیں وہ دھاگا नहीं। नहीं। नहीं। تو جیسے میں ندر اٹھا دوں دروازہ کھلتا ہے میں نظر اٹھا میرے فادر جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ان کی عمر کو سیونٹی تو ضرور ہوگی لیکن وہ جو انٹر ہو رہے تھے وہ شخص جو تھا وہ چھ تو میرے فادر ہی لیکن ماشاء اللہ سے وہ لگتے تھے جس میں فورٹی فائیو اور 50 کے درمیان ان کی ڈیتھ ہوگی اور ماشاء اللہ سے بڑی بڑی شائن آنکھیں امید وہی چیز مجھے ابھی تک یاد آتی ہے مجھے جیسے چلتی پھر وہی شکل یاد آ ہے بڑی کالی بیوٹیفل آئی حق بہت حقیقت کیسے ہوتا ہے بس وہ ان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے بس اسی وقت وہ جو تھا رمضان تھے آجان کی آواز ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی ٹھیک ہے کہ آگے دیکھوں کیا ہوتا لیکن دیکھ سکی اچھا مفتی صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے میری بہن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے شوہر کے ساتھ کوئی ناچاقی تو نہیں ہے نہیں نہیں نہیں الحمدللہ ہم تو بہت اچھے دوست ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے ہونا بھی یہی چاہیے کہ میاں بیوی صرف میاں بیوی نہ ہو بلکہ ایک اچھے دوست بھی ہوں آپ کا بہت شکریہ آپ نے امریکہ سے کال کی جنابوں کے ساتھ جی دیکھیے جدر سے بھائی نے ادھورا خواب بیان کیا تھا مکمل تھا تو اس کی تعبیر نہیں بیان کی جا سکتی ناروے سے بہن نے یہ پوچھا کہ انہوں نے خواب میں اپنے خاون کو بیمار دیکھا احی. اور بات یہ ہے کہ کسی کو بھی بیمار دیکھنا احی. تو بعض اوقات تو اس کی صحت کی علامت ہوتی ہے لیکن جو انہوں نے مطلب دیکھا ہے اور دوسرے خواب کی کنٹینیوٹی میں میں یہ عرض کروں گا کہ ان کے خاون کو مستقبل قریب میں کوئی بیماری کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے اور دوسرے خواب میں ان کو بتایا گیا کہ انہیں کرنا کیا چاہیے اسی نے اشارہ دیا کہ چوڑیاں وغیرہ اتار کر جو ہے یہ صدقہ دے دیں باقاعدہ جو ہے وہ بھی کی گئی تو اب یہ بات نہیں کہ چوڑیاں وغیرہ یہ اتار کر ہی انہیں کریں کوئی خصوصیت نہیں ہے بلکہ کوئی بھی شی اللہ کی باد میں ضرور صدقہ دے سب کا خیرات کا اہتمام بہت ضروری ہے کہ آئی اسلام فرماتے ہیں کہ صدقہ ایسی دیوار ہے کہ جس سے مسائب و علام پھیلانگ نہیں سکتے تو خدا نخواستہ کوئی بیماری کوئی پریشانی آنے والی ہوگی تو انشاءاللہ شاء اللہ صدقے سے اللہ عالمین اسے ٹال دیں لیکن اسپیسیفک کیا جا رہا ہے کہ فلا شخص ہے فلا جگہ ہاں فلاں پریشانی ہے تمہارے پاس فلا چیز ہے تو یہ انہیں بیسیکلی یہ چیز بتائی جا رہی نشاندہی تو ہو رہی ہے لیکن بیسیکلی یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ سکا بھی وہاں دیں کہ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں کہ جو غریب ہو جو مطلب مسکین ہو جس سے دو وقت کا کھانا نصیب نہیں نہ ہو اسے آپ دیں اور نشاندہی کر کے دیں بالکل اور اس کے بعد جو فلوریڈا سے امریکہ سے نے یہ پوچھا کہ یہ بیٹھی ہیں اور ساتھ میں کوئی اور بیٹھا ہے اور یہ کہتی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھانجا ہے اور سانپ موجود ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جوتے میں جو ہے وہ سانپ موجود ہے کہ جب باہر نکلی تو ایسا محسوس ہوا کہ سانپ نے جو ہے وہ کاٹ لیا ہے اور ان کا جو بھانجا ہے وہ سانپ کا زیر لینے کی کوشش کرتا ہے دیکھیں یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کا بھانجا ان کے ساتھ بہت مخلص ہے اور سانپ کا موجود ہونا اور خاص طور پر ان کے جوتے میں موجود ہونا تو جوتے کو خواب میں دیکھنا جس طرح کے تمام کو معلوم ہے اس سے پہلے میں عز بھی کر چکا ہوں کہ خواب میں اگر بیوی دیکھیے تو شوہر پر محمود دیکھیں تو سے بیوی بی پر محمول کیا جاتا ہے تو ان کے جوتے میں صاف گساوا اس کا مطلب ہے کہ ان کی ازواجی زندگی میں کوئی زہر گولنے کی کوشش کر رہا کوشش ہے, رہا ہے رہا مطلب اس طریقے سے کہ دونوں میں انبن ہو جائے اور لڑائی جھگڑے تک نوبت آ جائے اور نوبت جو ہے تک پہنچ ایم ایم جائے ایم اور دوسرے ایم ایم دوسرے کی کی طرف آتے دوسرا خواب جو دیکھا بلکل جائے بالکل آتے ہیں دوسرے خاص کی تعبیر کی طرف السلام علیکم السلام علیکم, علیکم وعلیکم السلام جی کون سا امر کہاں سے بات جی میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں انڈیا سے گجرات سے بات کر رہا ہوں حضور اپنے ٹیلیویژن کی آواز کو بند کرنا ہاں وہ میں نے دو چار دن پہلے سارم دیکھا تھا ہلو جی فرمائیے میں سام دیکھا تھا کہ میں خود گزر گیا ہوں میں خود گزر گیا ہوں اور میری روح دیکھ رہی ہے شریر کو اس کے بعد میں خود رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت جلدی اٹھا لیا اس کے بعد پھر ڈائریکٹ کبر کے اندر کبر کے اندر جب میں اٹھتا ہوں جب اللہ تعالیٰ پتا نہیں کیسے میرے کو اٹھاتا ہے اور میرے بازو میں بھی کوئی دوسری قبر ہوتی ہے وہ دشمن رسول ہوتا ہے تو اس کو میں پوچھتا ہوں کیا آپ کو جمین نہ کھایا تو بولے وہ اٹھ کے دیکھتا ہے اپنے سہر کو تو دیکھتا ہے ہاں کھایا جمین نے مجھے کھایا ہے وہ سائڈ سے تو وہ بھی میرے کو پوچھتا ہے کہ تجھے کھایا تو میں نے دیکھا تو میرے کو تو نہیں کھایا ہوا ہے میں نے ایسا بولا اس کے بعد پھر میں کبر سے باہر نکل کے پھر مطلب گھومنے لگتا ہوں میں پھر اس کے بعد اجان ہوتی ہے اجان میں اجان کے بعد میں خود نماز بھی پڑھتا ہوں نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ میری ہوتی ہے کچھ سوپاری کھانے کی کہ سپاری نہیں کھاؤں گا ایسے تو کہ وہاں پہ پان کے جو گزلے ہوتے ہیں وہاں پہ مطلب میں مطلب کہ وہاں پہ تمباکو مطلب جیسے تمباکو نہیں کھاتا رہتا ابھی تو میری منت تو ابھی چلی گئی ہے اب تو میں سپاری کھا سکتا ہوں تو وہ بولتا ہے کہ منت ابھی کیوں کھا رہے وہ دکان والا ایسا بول رہا ہے اچھا مطلب یہ سارے سارے میں بول رہا ہوں ہلو یہ سارے معاملات خبر کے اندر ضرور ہے جی اس کر رہا ہوں یہ سارے معاملات آپ قبر کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ تمباکو کھانا اور پان خانا سر خبر کے باہر میں گھوم رہا ہوں اچھا خبر کے باہر گھوم رہے ہیں ٹھیک ہے آپ باہر گھوم رہا ہوں بازار میں گھوم رہا ہوں میں جا رہا ہوں نماز بھی پڑی اچان ہوتی ہے تو نمازی میں دوسرے گھر میں وجوہ کر کے نمازی پڑھتا ہوں میں تمک پڑھنے کے بعد پھر میں کسی دکان پہ جا کے میں تمک ہوں میں کھانے کے لیے باندھتا ہوں لیکن کوئی آتا ہے کھا سکتا ہوں منت جو رکھی ہوئی تھی وہ تو کینسل ہو گئے میں خود مریا ہوں تو وہ دکان والا بولے تمہارے تو منتھ ہے پھر تم سپہ کیوں کھا رہے ہو تو میں نے بولا ہاں سپہ بولے تو میں مر گیا ہوں میں تو دکان والے دمک ہو جاتے ہیں کہ مطلب میں مر گئے تھا تو وہ لوگ مطلب میں बाद جاتے تھوڑا اس کے بعد رکشا میں بیٹھتا ہوں ہوتی ہے اس پہ بیٹھتا ہوں اس پہ بھی اپنے مومن بھائی ہوتے چلانے والے تو جی بیٹھا ہوں اس کے بعد پھر وہ بھائی کو سلام کرتا ہوں تو واٹو رکشا کے تو اوپر سے ایک دیتا ہے کہ کچھ پانی دو مجھے تو میں نیچے بیٹھا ہوا بولے اوپر کون ہے میں پوچھ رہا ہوں وہ رکشا رہے گا تو اوپر کون بیٹھا ہوا ہے تو بولے گا سلام بھائی ہے تو سلام بھائی سلام بھائی ہے تو پھر میں پھر کو کہاں جانا ہے آگے چھوڑ دو چوراہے پہ پھر بات جب بات چیت میں سب بولتا ہوں میں تو مرا ہوا ہوں میں خود بول رہا ہوں کہ میں تو مرا ہوں تو بولے گا تو مرے ہوئے وہ راستا ہے, میں میں را ہے تو میں اس کو بتاتا ہوں پیٹ کے نیچے دیکھو پھر ادھر میں مرا ہوا ہوں چندن لگا ہوتا ہے پیٹ پہ تو میں اس کو بتاتا ہوں کہ دیکھو میں مرا ہوا تو وہ بھی ڈر جاتا ہے ٹھیک ہے اس... ہاں جی پھر اس کے بعد تو پھر میں جان جاتا ہوں اس... ہاں. جی پھر... جا پھر اس کے بعد دو ایک آدمی میرے جو और والے ملتے ہیں وہ بھی بجے میرا کام بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسا کہ بھائی ابھی آڈر آ گیا ہے اپنے کو جانے کے لیے واپس کبر کے اندر بالکل آڈر بھی مطلب آپ کبر تک پہنچ جاتے یہ بتائیں ہاں آڈر آ گیا ہے تو میں کا مطلب آڈر آ گیا ہے میرے کو threak. کہ جو جی مرے ہوئے ان کے ساتھ ہی بات ہوتی ہے ایسی اور میرے کو پتا کہ یہ مرا ہوا ہے کیا یہ مر گزرا ہوا ہے تو اس کے بعد وہ بولتے ہیں تو دو دن کے بعد दिन के बाद دو دن کے بعد عید ہے عید کے بعد جاؤں گا اس کا مطلب میرے کو ایسا آسان لگ رہا है ہم کو رمضان میں لگتا ہے چھوٹ بھی نہیں تھی کیا ایسا میرے کو پھر محسوس ہوا پھر اس کے بعد دو دن کے کیا روح کے بارے میں ہی کچھ مطلب موجود چل رہا تھا تو بھی میں نے بہت سے جمعہ کے دن بھی مولانا صاحب نے روح کے بارے میں ہی بات اچھا بات یہ بھائی کہ مجبوری ہے کہ ہمیں بریک پہ جانا ہوگا رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر اسپیشل قابو تعویذ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ایک گزارش ناظین میں کروں گا کہ آپ جب بھی ہمیں جوائن کریں کوشش یہ کریں کہ آپ کے خواب جو ہیں بہت پیسائز ہوئے ہوئے ہوں اور ہم پریفر کرتے ہیں اس بات کو کہ آپ کی کالز جو ہیں پوری دنیا سے شامل ہوں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کا ماشاء انتظار بھی کرتے ہیں اور بہت چاہ سے آپ ہمیں کال کرتے ہیں اور ماشاء اللہ مفتی صاحب جس انداز سے اس کی تعبیر بیان کرتے ہیں لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہماری ذہنی سطح الحمد آپ کی ذہنی سطح ہماری ذہنی سطح بہت بلند ہے ہمیں چاہیے کہ جب ہم کوئی بات کریں تو بہت کوشش کریں کہ ایک تو اس کو بڑا پرسائز کریں پلس یہ کہ سنجیدگی اس گفتگو کے اندر جو ہے بہت زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے ہم کوئی بات سنجیدہ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا پیرا ایسا ہوتا ہے کہ جس سے ایک زرافت کا انصر جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے میں اسپاش اتنا کروں گا کہ آپ جب بھی ہمیں کال کریں پلیز پلیز پلیز بہت شارٹ اینڈ سویٹ خواب سنایا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس پروگرام کو جوائن کر سکیں السلام علیکم وعلیکم السلام تینج بھائی جی کون سا کہاں سے میں ماشاء اللہ مرکز زمین سے کال کر رہے ہیں عیشہ فرمائیے یہ پہلے سے پروگرام تھا ہوئے بیٹا تھا فون کیا کی پروگرام کر رہا ہے ایک سوال ہے یہ پوچھ رہا پھر نماز شروع ہو گئی ہو جناب فرمائیے چل پہلے یہ ہے کہ مکی صاحب سے پوچھنا ہے کہ میری بیوی نے گاؤں میں دیکھا کہ بارش خوبصورت بارش آ رہی ہے ٹھیک ہے اور بارش اتنی خوبصورت ہے کہ اس میں نہ آنے کو کل کر رہا ہے بلبلے نیچے گرہ ہے وہ دودھ کیے ہیں ان کا دس دن پہلے وانتا کبھی بہت ہی تو دوسرا جو میرا باپ ہے مم. میں ہر ہاں لوگ کے پاس چوٹی جاتا ہوں اپنے مکان میں سویا ہوا تھا تو نے بتایا کہ اپنے گھر میں کام آئے میں نے کہا بھائی اس کو مارنا نہیں ہے ایک جو پکڑنے والا اس کو لے اس کو جب لے کے آئے تو صاحب سے مخاطب ہوا اور واقع کرنے لگا تو تھوڑی دیر بات جو ہے نا وہ صاحب کو لے کے جو شہر میں گیٹ ہے گیٹ ہے اس کو طرف چلا گیا اور صاحب کو چھوڑا تو صاحب انسان کی چکر میں بہت نکل گیا یہ میرا سوال ہے اچھا آپ ماشاءاللہ مدینے میں موجود ہیں حاجی صاحب ایک گزارش کروں گا جو میں اپنے تمام مدینے والوں سے کیا کرتا ہوں کہ سرکار کی بارگاہ میں جب حاضری ہو میرا مفتی صاحب کا پوری ٹیم کا اور دنیا میں دیکھنے والے تمام مسلمانوں کا جس وقت ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود ہے سب کا با سلام عرض کی میرے بھائی یہ بتائیے گا میری دکان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے اچھا ہر وقت ہوتی ہے ملاقات ہوتی رہتی ہے لیکن آپ لوگ ادھر میری دکان سے نہیں ہیں حضور میرے لیے دعا فرمائیے کیونکہ ماشاءاللہ جتنا کیو چی وی وہ کا میرے اوپر لوڈ ہے آپ تمام لوگوں کا اندازہ ہے کہ میرے خیال میں شاید سب سے زیادہ پروگرامس میرے خاتے میں سب سے زیادہ ذمہ داری ہیں تو انشاءاللہ اللہ سرکار کے دیا میں جب سرکار کا بلاوا ہوگا میں ضرور حاضری دوں گا اور انشاءاللہ شاء آپ کی دکان پہ بھی آؤں گا مفتی صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا پیشہ کیا ہے آپ کی کال شاپ ہو گئی جناب صاحب اس سے پہلے جو ہے وہ امریکہ سے بہن نے جو کال کی تھی اس میں دوسرا خواب باقی تھا کہ کمرے میں بیٹھی ہیں دھاگا بہت زیادہ ہے اور نکلتا جا رہا ہے ان کے شوہر ساتھ موجود ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ دھاگے کا دیکھنا یہ کسی کی طرف سے جو ہے وہ عمل اور بندش کی طرف اشارہ ہے جس طرح کی پہلے خواب سے یہ ظاہر بھی ہو رہا تھا کہ ان کے اور ان کے شوہر کے مابین جو ہے وہ جگرہ کرانے کی نوبت آ رہی ہے اور دوسرا یہ کہ اپنے مرحوم والد کو دیکھا شوہر کو ساتھ سے دیکھا تو شوہر کو ساتھ سے دیکھنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شوہر ان کے ساتھ مخلص ہے اور ہر معاملے میں ان کے ساتھ تعاون کرنے والا ہے اس کے بعد دیکھیں اپنے مرحوم والد کو دیکھا کہ وہ انٹر ہوتے ہیں حالانکہ ان کی بوقت موت بوقت انتقال ستر سال سے اوپر جو ہے وہ ایج تھی لیکن دیکھتی ہیں کہ چالیس پینتالیس سال کی تو یہ جو آپ نے دیکھا اور بڑا روشن چہرہ ہے بڑی خوبصورت آنکھیں اس کا مطلب ہی کہ آپ کے مرحم والد کو اللہ رب العالمین نے مرحوم فرمایا ان پر اپنی رحمتوں کا کیا کیا بات, بات ہے ماشاء بہت خوبصورت اصطلاح آپ نے استعمال کی اسلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام سر میں گریس سے بات کر رہا سے کون سا بات کر رہے ہیں ہلو جی میں امین گری سے امین صاحب اگر آپ موبائل فون سے بات کر رہے ہیں تو تھوڑا سا باہر آ جائیے غالباً سگنلز جو ہیں وہ ڈراپ ہو رہے ہوں گے میں ایک منٹریک پلیز پلیز کے بارے میں پوچھنا تھا جناب فرمائی جی کے لیے یہ میں ایک کلاب آتا بہت بڑا اور اس میں جو ہے نا لوگ تباہ ہو رہے اور پر رہا ہے تندور لگا ہوا اس پہ جو ہے روٹی, روٹی جو ہے نا روٹی جو ہے صبح کی مل رہی ہے اور اس کے بعد سلام آتا بتاتے ہیں کہ شام کو ایک شراب ہو رہا ہے تو میں گھر پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہوں تو اس میں بھی جو ہے نا اپنا شام کا ٹائمرا پڑ جاتا ہے اور چاروں طرف سے جو نا اپنا پانی جو ہے اپمان کے ساتھ جا کے لگ جاتا ہے آج. اور میں بیچ میں بیٹھا تو سے ایک آواز آتی ہے میں سمجھ نہیں پا رہا کیا کہا گیا لیکن میں بیٹھ جاتا ہوں دب جاتا ہوں بالکل تو وہ آواز آ رہی ہے اور چاروں پانی جو سمندر جو, سمندر جو ہے سب اس کی گھر سے آیا ہوا اور پانی جو ہے اپمان کو لگا ہوا ہے ٹھیک چاروں طرف سے میرے بھائی یہ بتائیں کہ میں میرے بھائی یہ کہ آپ کا پیشہ کیا ہے بائی پروفیشن آپ کیا ہیں جناب ہلو آپ کی کون غالبان شاپ ہو گئی السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی کون صاحب اور کہاں سے جی میں سعودیہ سے ارشد بات کر جی ارشد صاحب فرمائیے سر میں نے آج سے نا نائنٹی کی بات آئی ہے کہ میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس کے بعد تین سال کے بعد میں نے اپنی بدی سے شادی تھی ٹھیک ہے تو اس کے تین بچے تھے دو بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے بالکل ٹھیک ہے تو اس کے بعد کچھ ہفتے کے بعد میں نے خواب دہ کیا تھا کہ میرا بھائی مجھے بول رہا ہے کہ یہ تم نے شادی کیوں کہ یہ تمہارے لائن نہیں تھی تو میں نے ایسے ہی سمجھ کے چھوڑ دیے صرف دوسری بار دی گئی تیسری بار دی گئی اور یہ میں نے کسی سے بات نہیں بتائی لیکن ابھی میں آپ کا کیو ٹی وی دیکھتا رہتا ہوں تو اس کی وجہ سے نا میں نے آپ کو یہ خواب بتا اچھا ہاں جی اچھا یہ بتائیں کہ مرحوم بھائی کی اپنی زندگی میں ان سے بہت محبت تھی نہیں ان کے تو آپس میں چل رہے بہت ہوتے رہتے تھے چلے ٹھیک آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی صاحب کیا فرمائی اس سے پہلے کافی خواب جمع ہے انڈیا سے ایک بہن بھائی نے یہ پوچھا کہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ خود مر گئے ہیں دیکھیں میں یہ خواب اس کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے کروں گا کہ کوئی بھی خواب اپنا سنائے تو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ سنائے کیونکہ مزاق کا اگر پہلو اس میں آ جاتا ہے تو خواب کی حقیقت جو ہے وہ فراموش ہو جاتی ہے اور حقیقت میں اچھی تعبیر ہوتی ہے وہ میں نہیں آتی بالکل تو یہاں پہ انہوں نے بیان کی خود مر ہیں اور خود رو رہے ہیں اور کہہ رہے کہ یامین تم نے مجھے اتنی جلدی اٹھا لیا ابھی تو میرا وقت نہیں آیا تھا تو حدیث پاک میں یہی مضمون درج ہے کہ اکالی اسلام فرماتے ہیں کہ جب مردے کو لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ زبان حال سے چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ نے مجھے اتنی جلدی اٹھا لیا ابھی تو میرا وقت نہیں آیا تھا پھر رو رو کر اپنا جو ساتھ لے جانے والے ہوتے انہیں کہتا ہے کہ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو مجھے کہاں جا پر چھوڑ چھوڑنے کے لیے لے کر جا رہے ہو تو یہ انہیں دکھایا گیا ہے یہ کیوں دکھائی گیا یہ تلقین کی جا رہی ہے انہیں تنبی کی جا رہی ہے کہ اگر یہ نماز پنجگانہ کو ادا نہیں کرتے آخت کی تیاری نہیں کرتے دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں تو ایسا نہ کریں دنیا کو سب کچھ نہ سمجھے دنیا تو آخت کی کھیتی ہے جو اس میں بوئیں گے آخت میں وہی کاٹیں گے تو نماز پنجگانہ جو ہے یہ پابندی سے ادا فرمائے اور اس کے علاوہ بھی ایسے امور جاری رکھے جن, جن امور میں جن معاملات میں اللہ تبارک کا مطالعہ اور اس کے رسول کے آکامات کی تعے شامل ہے اس کے بعد مدیبہ سیاحجی صاحب نے یہ پوچھا کہ ان کی بیوی نے خواب میں خوبصورت بارش دیکھی اور خاص طور پر یہ دیکھا کہ بارش میں جو قطرے گر رہے ہیں وہ دودھ کے قطرے ہیں اور دوسرا خواب ان کا یہ ہے کہ گھر میں سانپ ہے یہ سے مارنا نہیں چاہتے کہتے ہیں کہ سانپ والے کو بلا ہوئے اسے قابو کر لے گا اب وہ سانپ والا آتا ہے اور وہ قابو باقاعدہ جو ہے وہ انسانوں کی طرح سانپ بات کرتا ہے انسان کی شکل میں آ جاتا ہے اب یہاں پر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انسان وہ ان ہے یہ اسے جانتے ہیں اگر جانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہی ان کا دشمن ہے اور اگر نہیں جانتے تو اس کا مطلب ہے کہ نامعلوم دشمن ہے جو انہیں نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہا ہے لیکن اب تک نقصان نہیں پہنچا پایا اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مستقبل ابھی انہیں نقصان سے محفوظ فرمائے لیکن جو پہلا خواب انہوں نے دیکھا یہ بڑا ہی خوبصورت خواب ہے کہ ان کی بیوی کے حوالے سے انہیں انشاءاللہ شاء خوشی نصیب ہوگی اور دوسرا یہ کہ دودھ گر رہا ہے حالانکہ عام طور پر بارش کی جو قطرے گرتے ہیں وہ پانی ہوتا ہے دودھ نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ ایسے امور کے جو ان کے مطلب ہے جن میں مشکلات پائی جا رہی ہیں اور یہ متمنی ہے کہ وہ امور ان کے جو ہے وہ سرجام ہو جائیں تو ایسے امور کی ان کی غیر سے امداد کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ خیب سے ان کاموں کو سرنجام دے گا ان جی سعودی سے یہ پوچھا کہ انہوں نے خواب میں بڑا تالاب دیکھا اور اس کے بعد یہ شام کو سیلاب دیکھا انہوں نے اور یہا دی کہ شام کو ایک اور سیلاب آئے گا اور شام کو چاروں طرف سے سیلاب آتا ہے آسمانوں تک پانی آتا ہے آسمان سے ندا بھی آتی ہے دیکھیں یہ حقیقت میں اس خواب کا تعلق صرف ان سے نہیں ہے یہ پوری مطلب امت مسلمہ سے ہے کہ امت مسلمہ کی جو اجتماعی حالت ہے وہ اچھی نہیں ہے لوگ اللہ تبارک کا بتانا کی احکامات کے بجائے شیتانوی راستے پر جو ہے وہ گامزن ہونے کی کوشش کرتے ہیں اس کا ان کے ساتھ بھی ہے اور تمام امت کے ساتھ بھی ہے تو ہم امت کو بحیثیت ہے ہم امت مسلمہ ہیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہمیں اپنے اپنے حال پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کس راستے پر گامزن ہیں اگر اللہ اور اس کے رسول کا راستہ نہیں ہے تو ہمیں اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے جو اس مستقیم ہے اور اس کے بعد جو سعودی سے ارشد بھائی نے یہ پوچھا کہ انہوں نے بھائی کے مرنے کے بعد اپنی بھابھی سے شادی کی تو مرحوم بھائی نے انہیں خواب میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ اس سے شادی کیوں کی یہ تو تمہارے لائق نہیں ہے بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات خیرات ہوتے ہیں اور وہ کسی حوالے سے بھی خواب میں دکھ جاتے ہیں تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ اپنے مرفم بھائی کو اس طرح سے کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے ناظرین اجازت دیں اپنے میزبان جنید اقبال جناب مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کو اور ہماری پوری ٹیم کو اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی عناصر اللہ حافظ